عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ اس کے سامنے ہو تو ان کو اس کے اختیار کرنے کا یا اختیار نہ کرنے کا حق ہو نہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے سر تسلیم ہر حالت میں خم کر دینا ہے تو اسی وجہ سے حضرت ابو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی اور رسول کی بات چھوڑ کر کے تم ابو بکر اور عمر کی بات کا لیتے ہو خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسائے جیسا کہ دوسرے اقوام جنہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی اللہ تعالی نے ان کو ان کے اوپر بہت سے عذاب اتارے ان عذابوں میں سے بعض اقوام کے اوپر ایک عذاب یہ بھی تھا کہ ان کو پتھر سے مارا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی اس وقت جب لوگ حضرت بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بات کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکراتے تھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتے تھے یعنی یہ کہ جب پیارے رسول کی بات آ جائے تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اس زمانے میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ اس عالم میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے امام کا کہنا یہ ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا یہ ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے امام کی بات مانیں گے اس پر اگر یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول فٹ کیا جائے تو بعید نہیں ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کو لو تو کہتے ہیں نہیں دوسرے کی بات لیں گے خطرہ ہے کہ کہ بڑا آسمان سے پتھر برسیں پتھر برس رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں میں کو سب سے بڑا عذاب جو اس عالم میں ہو رہا ہے اس وقت وہ آپس کے اختلاف کا آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہوا ہی نکل گئی ہوا فتحدری حکم کی پوری تفسیر مسلمان ہو گئے ہیں اور فصل بھی دنیا کے تمام کاموں میں ان کے ان کی مقدر میں لکھ دیا گیا ہے پتف شل شلو اللہ تنازع پتف شلو حکم یہ سب سے بڑا عذاب ہے یوسف تنظرار کم ہجارا اللہ تعالی کا کہ مار کا پتھر جو ہے اللہ کے عذاب کا پتھر یہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام اور کار رسول کی حدیث کو چھوڑ کر کے ہر ایک, ایک مسلک ایک مذہب ایک مشرب اور ایک نیا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں اختیار کریں کوئی حرج نہیں لیکن اپنی حد تک اس کو محدود رکھیں دوسروں پر غلط طور پر تھوپنا چاہتے ہیں اگر اس کو نہیں مان رہا ہے تو اس کو طاقت کے ذریعے سے منوانا چاہتے ہیں دہشت گردی کے ذریعے سے منوانا چاہتے ہیں ایسا ہوا ہے اور ہمیشہ ہوا کرے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث یا ان کے اس دول کی تفسیر ہے سمجھ لیجئے اللہ کی مار اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں پر ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر دنیا کا مال سب سے بڑھ کر کے اللہ کا شکر ہے کہ کھانے پینے میں مسلمان سب سے اچھے ہیں اور ان کے پاس تعداد بھی بہت زیادہ ہے ان کے پاس اللہ کا کلام ہے اللہ کی طرف سے ان کو جو خوشخبریاں دی گئی اس کی امید ان کو ہے اور کافروں کو ان سب کی امید نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ترجن امین اللہ امال ارجن اس کے باوجود وہ مسلمان بہرحال آج کل جلیل ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں گلا ایسا پھنسا ہوا ہے کہ بولنے کی طاقت نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرگردانی کا یہ نتیجہ ہے اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے حقیقت میں اس مسئلے نے امت کو ہمیشہ تفرقے میں ڈال رکھا ہے اور جب بھی مسلمانوں کو اللہ کا شکر ہے کہ پرانی صدیوں میں مسلمانوں کی حکومتیں بہت لمبی رہیں اور دوسرے لوگ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے مہینوں دور رہ کر کے بھی مہینوں دور کی مسافت پر رہ کر کے بھی ڈرتے تھے لیکن مسلمان آپس میں ہمیشہ مذہبی اختلاف دینی اختلاف میں پڑھ کر کے ایک دوسرے کے خلاف مکر فریب دوسرے کے خلاف تدبیرات کر کے ان کو اٹھاؤ ان کو گراؤ ان کو بڑھاؤ ان کو پیچھے ہٹاؤ یہ سب چیزیں رہی ہیں تاریخ دیکھیں تو تاریخ کے گندے کپڑے بہت ہی واضح طور پر آپ کو نظر آئیں گے حقیقت ہے وجہ یہ ہوئی کہ اختلاف کو انہوں نے ہوا دی اختلاف برائے اختلاف اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے جس چیز میں اختلاف کا امکان ہے اس میں اختلاف نہ ہونے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے اس عسائد میں جو فرمایا والا زارون مختلف اللہ مربت مربوق والد کا خلق والدالی کا اسی لیے یا اسی طرح الوقع یا لذا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے یعنی یہ کہ بہرحال اختلاف تباہے جس طرح ہے اسی طرح اختلاف آرا رہیں گے ان کو برداشت کیا جائے گا لیکن جن چیزوں میں اختلاف کا حق نہیں ہے اس میں اختلاف غلط ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی جو تفسیر کی آیات کو جس معنی میں سمجھا اس معنی میں سمجھنا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے دوسرا مانا لے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ غلط ہو گیا یہ کہا جائے گا کہ پیارے رسول نے اس طرح تفسیر فرمائی تم تو دوسرے کی تفسیر لے رہے ہو جو بھی مسئلہ اس طرح کا ہو اس کو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو دہرانا چاہیے مسلمانوں کے مد نظری حدیث ہمیشہ رانی چاہیے ارباد ہم نے ساریہ کی, کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ انسمن کم پس یہ جو میرے بات رہے گا بہت کچھ اختلاف ابھر گا اختلاف دیکھے گا فال کم و سنت وسنت الخلف راشدین میری سنت کو پکڑو اور خلفاء راشدین کو سنت پڑو اختلاف میں یہی ڈھونڈی کسی مسئلے میں اختلاف ہو ہمارے پاس کتاب ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے صحابہ کرام کی خلفاء راشدین کی سنتیں ہیں جن کو پیارے رسول کی سنت کا ایک جل سمجھنا چاہیے کیونکہ پیارے رسول نے ان کو پاس کر دیا منظور شدہ چیز ہے یہ اس وجہ سے اسی تناظر میں اسی روشنی میں دیکھ کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کریں لیکن جس میں اختلاف کا امکان ہے اس میں اختلاف کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے مثلا عقیدے کا ہے مثلا الرحمن والا ارشست اللہ تعالی عرش پر ہیں یا ہر جگہ ہیں یہ مسئلہ اس مسئلے نے ہمیشہ امت میں اختلاف کو ابھارا ہے رہا ہے یہ لیکن اگر ہم دو آدمی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کے سوچیں ہمیں اسی طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہے یا اسی مفہوم میں اس کو سمجھنا ہے اسی معنی میں اس کو لینا ہے جس معنی میں صحابہ کرام سلق جو ہمارے سلف ہیں وہی ہمارے سلق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع ان کے سامنے کلام پاک نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے ہر ایک ان میں کا قرآن اور سنت کا جامع ہو کر کے چلتا تھا قرآن سنت کا مجسمہ بن کر کے چلتا تھا ان کے اقوال ان کے افعال ان, ان کی سمجھ کیا تھی اس میں اس کی روشنی میں اگر اس مسئلے کو حل کریں تو یقیناً یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ استوار الرش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور اپنے علم اور اپنی قدرت اپنی حکمت اپنی تدبیر کے ذریعے سے ہر ایک کے ساتھ ہیں اسی معنی میں کہا جائے گا ان ننی محکمہ اسموار ہم تم دونوں کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہے کہ عرش پر ہیں دوسری جگہ کہے کہ ہم ہر جگہ زمین میں ہر جگہ اپنی ذات سے موجود ہیں صحابہ ال کرام نے ہر ایسا نہیں سمجھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی تو آپ آئے تھے قدسم اللہ سورت سورت المجادلہ اس کا نام ہی مجادلہ یا مجادلہ رکھا گیا ہے مجادلہ اس عورت کے نام سے جو آ کر کے پیارے رسول سے اپنے مسئلے کو واضح کر کے زور زور با آواز بلند یا چپکے چپ کے حضور سے چھگر رہی تھی مجادلہ کا معنی یہ ہوا تو مجادلہ یا مجادلہ دونوں نام صورت کا رکھا گیا کیونکہ وہ عورت مجادلہ تھی جدال کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے قد سمی اللہ فول تجاد القفیز و جہر و, جی و تشتکیل اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کے پیار رسول دوسری دوسرے کمرے میں تھے میں اور دوسرے کمرے میں تھی اور وہ عورت پیارے رسول سے جھگڑ رہی تھی واللہ اللہ میں نہیں سن رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے سن لیا دیکھیے ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سن لیا سب سماوات اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے سن لیا یعنی یہ کہ اللہ سمیع بصیر ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ سلف کا فہم تھا کہ اللہ رب العزت ساتویں آسمان پر ہیں اور علم تدبیر سمع بسر سننے دیکھنے مدد مطلب جو کچھ ہو سکتا ہے ان تمام اوصاف کاملا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک کے ساتھ ہے تو ہر چیز کو آپ ہمارے پاس الحمد بہت بڑا بڑا ہے اور بہت بڑا نصاب ہے اس کو دیکھ کر کے قانون کی کتاب ہے اس کو دیکھ کر کے مسئلے کو حل کریں جہاں جس مسئلے کے دو رخ ہوں اس پہ اس پہ کوئی بھی کوئی کسی رخ پہ جائے کسی پر کوئی نکیر نہیں ہونی چاہیے تو اختلاف بڑھے گا ہی نہیں لیکن ہم سمجھنے کی نہیں یہی صحیح ہے اور اس پر ایک دوسرے کو کافر کہیں اور اس کی جان کو بھی لے لینا جائے سمجھیں اس کا خون بہا دینا بھی جائے سمجھیں یہ یقینا دین اور شرع اور اسلام اور اخلاق کی بات نہیں ہے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور ہے بہرحال تو کہنے کا مطلب کسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کوئی بھی مسئلہ لائیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی مقصود ہے تو آدمی اخلاص کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بیان کیا سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہے اخلاص اخلاص یہ نہیں ہے کہ اپنے دل کے کسی کونے میں کسی کی محبت اور کسی کے ابرو کا خیال رکھ کر کے ان کی بات کی روشنی میں ہم پیر رسول کی بات کو سمجھیں نہیں یہ شرک ہو جاتا ہے اللہ کی رسالت میں اللہ, اللہ پیارے رسول کی رسالت میں اس میں کوئی شک نہیں رسول صرف ایک ہے اللہ صرف ایک ہے قرآن صرف ایک ہے اور دین ایک ہے اس میں جہاں اختلاف کا امکان ہے اس کو برداشت کیا جائے ایک دوسرے سے لیکن اللہ کا شکر ہے بہرحال با یہ بھی الحمد للہ اللہ اللہ کی بڑے بڑے مسائل جو ایک دم واضح ہیں جن کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور طاقت پاتے ہوئے مخالف کو زیر کرنے کی کوشش کی بہت سے ایسے واقعات یہ چیز بہرحال نہ دین کی ہے نہ ایمان کی ہے نہ شرع کی ہے نہ سنت کی ہے بار بار اس کو کہا جائے گا ایسا ہوا ہے اسی طرح کوئی بھی مسئلہ آپ سامنے لائیں اسی وجہ سے صحابہ کرام نے ایک گویا بنیاد ڈال دی ہے سمجھ کی کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو حضرت ابو بکر اور عمر جو دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل بخار شریف کے روایت ہے کننا نہ حاد امت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرن تم عمر تما عثمان سم تم سم منسک یہ روایت میں آیا ہے تو حضرت ابو بکرا اور عمر کو سب سے افضل سمجھا جاتا تھا اس کے باوجود حضرت ابو ابن عباس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کتنی بڑی س... بڑی شخصیت ہو اللہ کی بات کے سامنے اس کی بات کا لینا گویا ان کو رب منا لینا ہے اللہ کے علاوہ یہ نہیں کہ ان کو رسول بنا لیا نے نہیں رب منا لیا کیونکہ اللہ تعالی ہی تحلیل اور تحریم کا مالک ہے ان کے کےنے پر آپ نے حلال کیا تو آپ نے ان کو رسول نہیں بنایا آپ نے ان سے بڑھ کر کے رب بنا لیا اللہ تعالی نے صاف صاف حضرت قدیم نے حاتم کی بھی روایت سے اس کی تفسیر ہوتی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جس چیز کو حلال کر دیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو جس چیز کو حرام کر دیں وہ حرام سمجھتے ہو کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے تو کہتے ہیں یہی ہے اتقاد عمر ارباب مدد ان کو اللہ کے بنانے کا مانا یہی ہوا تو یہ نہیں کہ آپ نے رسول ان کو بنا لیا نہیں بڑھ کر کے بہت اور بڑا جرم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا اسی طرح تمام ایمانی یہ جو روایت آئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں حاضل ابن عباس میں پڑھ کر کے آپ کو تفسیر کرنا چاہتا ہوں حاضل قول نبی عباس جواب الملقان حضرت عبداللہ ابن عباس میں یہ بات اس وقت فرمائی کہ بعد لوگوں نے جب حج کے موقع پر کسی حج کے موقع پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر حج کے دنوں میں عمرہ تمکتوں کو جائز نہیں سمجھتے تھے یہ ایک رائے تھی حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس پر اس کی تاکید فرماتے تھے اپنے زمانے میں مسلحت یہ کہتے تھے کہ لوگ اللہ کے گھر کو سال بسال آباد رکھیں حج کو صرف حج کے دنوں میں حج کریں اور دنوں میں دوسرے دنوں میں عمرہ کریں لیکن ان کا یہ منع کرنا تحریم نہیں تھا حرام کرنا نہیں تھا لیکن ایک رائے تھی وہ کہتے تھے کہ اس وقت صرف حج افراد کرو بعد میں آ کر کے عمرہ کرو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع یعنی عمرہ کر کے پھر حج کرنے کو افضل بیان فرمایا ہے لو لو انی لو استقبل تو من امری مستد لما سخت الحدیہ وجال توحا عمر تنتار رسول فرماتے ہیں اس وقت جو مجھے وہی ہوئی ہے باتیں جو معلوم ہوئی ہیں اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں حدی کو یعنی قربانی کا جانور لے کر کے اپنے ساتھ نہ آتا اور عمرہ کر کے حلال ہو جاتا پھر حج کے لیے نیا احرام والا لیکن چونکہ ہم نے حدی کر لی ہے حدی لے لی ہے اس وجہ سے میں قارن رہوں گا متبدع نہیں ہوں گا, گا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جب عمرے سے فارغ ہو گئے لوگ اس وقت کے اوپر آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے ساتھ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لائے ہوں وہ اس کو عمرہ میں بدل دیں اگرچنیت رہی ہو کران کی ہزار عمرہ اکٹھا کرنے کی اگرچنت رہی ہو صرف حج کرنے کی لیکن اس کو عمرہ بنا ڈالیں اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نیت کو بدل سکتا ہے اس وقت بھی اور دو چار دن عمرہ کر لینے کے بعد بھی اگر چاہے تو اس کو تمکوں میں بدل سکتا ہے جب یہ بات اس بات کی تاکید کی تعلیم لوگوں کو دی حضرت تو انہوں نے کہا کہ ان نا بابکر ہمارا لائےانت لائے. ان لوگوں کی رائے نہیں تھی کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے وہ حج افضل تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے پتھر کی بارش ہو پتھروں کی مار پڑے میں تو کہتا ہوں کہ پیرے رسول نے ایسا فرمایا تم کہتے ہو حضرت ابو بکر اور عمر کی یہ بات تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ اب نے حضرت ابو بکر عمر جو سب سے بڑے ہیں سب سے افضل جب ان کی بات کار رسول کے بات کی, بات کی بات کے سامنے نہیں لی جائے گی تو دوسرے ایرے غیرے کی کیا اہمیت ہے جی اسی معنی میں حقیقت میں تمام علمانے اپنے تلامدا کو خاص طور پہ یہ چیز ہوتی ہے یہ ایک فطری چیز ہے کہ آدمی جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس سے خاص تاثر لیتا ہے خاص طور پہ استاذ کا اثر شاگرد پر ہوتا ہے یہاں تک کہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر استاذ کسی خاص حیث سے بیٹھتا ہے تو شاگرد چاہتا ہے کہ ایک بہرحال تقلیدی ذہن آدمی لے کر کے پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے باپ کی حرکت کی نقل اتارتا ہے اسی طرح شاگرد چاہتا ہے لیکن یہ چیز غلط نہیں ہوئی شرط یہ ہے کہ وہ کسی غلط چیز پر مبنی نہ ہو اسی وجہ سے تمام مہما نے اپنے پیرویوں کو کہہ دیا تھا ان کی اللہ تعالیٰ نے قبولیت رکھی امت کے اندر اس قبولیت کے پیش نظر ان کی ہر بات کو لوگ مین مان لیا کرتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اس مسلک کی توضیع کی کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں مل جائے تو میری بات کو چھوڑ کر کے پیارے رسول کی بات لیں یہ حضرت امام شافی رحمتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے یہ تمام اقوال اس کی نقل کر کے میں یہ کہاں نقل کیا حاشیہ ابن عابدین یہ ہمارے فق حنفی میں اہم کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے حاشیہ ابن عابدین اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عید اص الحدیث فہو مذہبی اگر حدیث صحیح مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے کیوں کہا ایسا اس کو یا تو آپ اس کا انکار کر دیں یہ کہیں کہ امام صاحب نے ایسا نہیں کہا بلکہ اس کا الٹا کہا ہے کہ حدیث ہزار ملے لیکن میری ہی بات لینا لوگوں کا رویہ جو ہے یہ اس کے الٹے نتیجے کا ترجمان ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ نہیں ہم جب جی حدیث ہزار ثابت ہو ہم امام ہی کی بات لیں گے لیکن امام نے جو کہا ہے اگر آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں تب آپ دوسری بات قبول کر سکتے ہیں لیکن جب اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ امام صاحب نے کہا کہ جیسا حل حدیث مذہبی جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے امام صاحب غلطی پر نہیں تھے اس وقت جو انہوں نے کہا ان کو غلطی ظاہر ہوتی تو حقیقت میں اس کا فتویٰ ہی نہیں دیتے لیکن ہر مسئلے میں اشتہاد کا حق تھا ان کو حدیث نہیں ملی اور یہ کہنا کہ کیسے نہیں حدیث ملی یہ ایک قضیہ ایسا ہے جو مسلم نہیں ہے حدیث نہیں مل سکتی ہزار بار نہیں مل سکتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جدہ دادی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا, میرا لڑکا انتقال کر گیا ہے مجھے میرا حصہ دلائی ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت نہیں معلوم تمہیں کتنا ملنا, کتنا ملنا ہے دادی کو کتنا ملنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنا حت اثر اناس دیکھیے آج چلی جاؤ میں لوگوں سے پوچھ رکھوں گا پھر آنا پھر لوٹو یعنی آ کر کے پھر پوچھو تو دوسرے دن حضرت عبداللہ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا لوگوں سے تو حضرت مغیرہ شعبہ نے کہا کہ میں نے پیارے رسول کو ان کو سودس چھٹا حصہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے دیکھیے ایک جو یار غار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی بے سے جس دن اعلان کیا آپ نے آخر دم تک پیرے رسول کے ساتھ رہے لیکن یہ چیز ان سے مخفی رہی تو یہ کہنا کہ نہیں ہمارے امام سے کیسے مغفی آ جائے گی کوئی شافی یہ کہے کہ امام شافی پوری دنیا کی احادیث کے عالم تھے نہیں آپ حالات اگر دیکھیں تو آپ حالات کے پیش نظر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت احادیث ہر جگہ نہیں پہنچی تھی صحابہ کے رام اللہ علیہ مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پہر رسول صلی اللہ وسلم کی تعینات پر کوئی مشرق میں جاتا تھا کوئی مغرب میں جاتا تھا وہاں جا کر کے جہاد بھی کرتے تھے وہاں جا کر کے وہ فیصلے بھی کرتے تھے لوگوں کو سکھاتے تھے وہیں انہوں نے سکونت اختیار کر لی ایسی حدیثیں بھی رہیں جو ان کے پاس رہ گئیں دوسرے جو دوسری طرف گئے ان کو نہیں پہنچیں یہ چیز یقینی طور پر ہے بہت آپ حادیث کی, کی کتابوں کو دیکھیں گے تو سینکڑوں حدیثیں اس طرح کی ملیں گی کہ فلاں کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث نہیں معلوم تھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوا کہ آیت مجھے ابھی میرے ابھی نازل ہو رہی مجھے معلوم نہیں تھی مجھے یاد نہیں تھا تو ایسا ہو سکتا ہے صحابہ ادھر گئے کوئی کوفہ گیا کوئی بسرا گیا کوئی نمن گیا ہر ایک اپنا علم اپنے سینے میں لے کر کے گیا وہاں کے لوگوں سے لوگوں نے ان سے سیکھا اور وہیں وہ چیز رہ گئی اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ محدثین کرام نے حدیث کے حاصل کرنے میں سفر کو ایک خاص اہمیت دی ہے اور رہ طلب الحدیث ایک جگہ بیٹھ کر کے کوئی یہ کہے کہ ہم تمام موجودہ زمانے کا علم حاصل کر لیں اس زمانے میں تو کتابیں ہو گئی ہیں ٹیلی فون ہو گیا ہے اور دنیا کی تمام کوئی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ اس وقت علم کے انتشار کا ہزار گنا زیادہ اچھا اس زمانے سے ہے جو پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں تھا کوئی اگر یمن چل گیا چلا گیا تو سالوں دوسرا کوئی اس سے ان سے ملاقات نہیں کر پاتا تھا ان کا علم اسی جگہ محصول رہتا تھا کوئی آتا حج کے دنوں میں اور کسی جگہ جاتا تو وہ چیز اپنی یا و روایت بیان کرتا اس وجہ سے اگر تمام احادیث ہر ملک میں رہتی تو رحلہ یعنی حدیث کے لیے سفر کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی محدسین کرام ایک جرح کی ایک چیز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو شخص کہیں گے وہ تو سکا تو ہے یعنی اعتبار کے لائق ہے لیکن ان کے پاس احادیث بہت تھوڑی ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں احادیث کو لینے کے لیے سفر ہی نہیں کیا دیکھیے یہ قصہ ہے امام محمد بن حمبل کے زمانے کا جو ایک سو چونسٹھ میں ان کا یہ ولادت ہوئی دو سو اکسٹھ میں ان کا انتقال ہوا تمام چاروں ائما میں دو سو ج... اکتالیس میں ان کا انتقال ہوا تمام ائما میں سب سے آخر میں انتقال جو ہو رہا ہے وفات ہو رہی حضرت امام احمد بن حنبل کی خود ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے رہلا کے بارے میں کہ جو شخص اپنے ہی ملک اپنے ہی شہر کے علماء سے لے گا اس کے پاس کیا رہیں گی تو اس وجہ سے وہ ہزاروں مشقتیں اٹھا کر کے سفر کیا کرتے تھے نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہمارے امام کے پاس یہ حدیث کیوں نہیں رہی ہوگی رہی ہوگی اس کے خلاف حدیث رہی ہوگی اس وجہ سے ان کی بات ہم لیں گے آپ نے جو حدیث ظاہر کی ہے وہ نہیں لیں گے نہیں یہ چیز سرعی طور پر غلط ہو جاتی ہے اللہ کی کے فرمان ماکان علی مومن ولا مومنطن ہداقت اللہ رسول اس کے خلاف پڑھتی ہے حضرت اللہ عباس کے فن کے خلاف پڑھتی ہے حضرت اللہ نباس کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ایسا فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ ایسا فرماتے ہیں ایک عقلی چیز ہے دین ایمان کو الگ رکھ کر کے اگر ہم دیکھیں تب بھی یہ چیز اگر یہ پیارے رسول کو رسول مانتے ہیں تب بھی یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ہم پیارے رسول کی بات تو یقینی طور پر ہمارے پاس آ گئی اس کو چھوڑ کر کے کسی کی مہوم بات پر یعنی ان کے پاس یہ حدیث رہی ہوگی اس پر ایمان لائیں یہ عقل بھی نہیں گوارا کرتی ہے بات چی جائے کہ یہ شریعت کی بات ہو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے وہ ہمارے میں محض و سلفی تھے حقیقت میں اور جو لوگ ان کی تکلیف ناجائز, ناجائز کرتے ہیں ان کی وہ ان کی اس طول کی ہزار مرتبہ مخالفت کرتے ہیں حقیقت میں ان کو حق نہیں کہ امام صاحب کو اپنی طرف منصوب کریں امام صاحب کی طرف اپنے کو منسوخ کریں امام صاحب کی طرف اپنے کو منسوخ کرنے کا کیونکہ امام صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں اصل ہم امام صاحب کے حقدار ہیں جو بھی امام ہے ہم ان کی بات لیں گے لیکن میزان ہمارے پاس ہے اس میزان پر رکھیں گے دو پلڑے ہیں اس پر رکھ کر کے گے جو چیز صحیح آئے گی اور یہ کہنا کہ نہیں آج اس زمانے میں آ کر کے آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح یہ چیز غلط ہے نہیں ہر زمانے میں فیصلہ اور حکم اللہ اور اس کے رسول ہیں ان کی بات لے کر کے ہم کہیں گے کہ آپ نے فرمایا ہے ہمارا جس طرح دو آدمیوں کی گواہی کے ذریعے سے آپ تیسرے آدمی ایک آدمی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح دو گواہ پیش کر کے اس کی موافقت میں فیصلہ دینا ہوگا آپ کو عقلی طور پر کوئی بھی بات کہے گا شرح تو کہا جائے گا کہ دو گواہ ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے صوفی اور وہ متبع صوفی یہ نہیں کہ مرتبہ صوفی آپ فرق سمجھے رہے ہیں ایسے جو تصوف کے نام سے انہوں نے دین میں بہت سی غلط چیزیں ڈال دی ہیں یہ دراندازیاں اندازیاں اب تک آ رہی ہیں اور لوگ اس کی بنا پر بٹتے چلے گئے کوئی فلاں کا پیرو ہو گیا کوئی فلاں کا پیرو ہو گیا اگر جنید بغدادی کہتے ہیں انح اللہ تختر البی خطرات میرے دل پر اس طرح کے کھٹکے آتے ہیں لیکن میں پھر اس کو وزن کرتا ہوں اے اس کو دو گواہوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی دو گواہ جب تک اس کی گواہی نہ دے دیں کہ یہ دل کا کھٹکا صحیح ہے تب تک ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو دل کو اپنے آدمی وہی کا منزل بنا لے یہ غلط ہے دل کی بات کو سچ سمجھنا شیطان چونکہ اس کے فرشتہ نہیں گھستا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الجریم ان السان مجرت دم یہ نہیں فرمایا ان الملا کن جبری نہیں شیطان دوڑتا ہے اور شیطان ہی دل میں بہت سی چیزیں ایسی ڈالتا ہے یوں ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے دلوں میں وہ غلط باتیں ڈالتا ہے تو اس کو صحیح ماننے کے لیے دو گواہ ہونا چاہیے گواہ کیا ہے حضرت بردادی کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی دو گواہ ہم طلب کرتے ہیں جب وہ دونوں تصدیق کر دیتے ہیں تو دل کے اس خطرے کو ہم مانتے ہیں ورنہ اس کو ہم رفض کر دیتے ہیں یہ ہے اصل دین ایمان احسان کا تقاضہ حقیقت میں حضرت امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیدا صاح الحدیث فذہبی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کے پاس دوسری حدیث رہی ہوگی یقیناً امام صاحب کے مخالف ہیں امام صاحب کے خلاف کر رہے ہیں امام صاحب کی طرف نسبت اپنی کی آ... یا تعصب کر کے امام صاحب کے ساتھ نسبت کرتی یہ غلط کر رہے ہیں ان کا یہ دعوی غلط ہے اگر وہ امام صاحب کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کی اس بات کو لے لیں تو آپس کے اختلافات ہر امام یہ نہیں صرف امام بحنیفا کے متبے امام شافی کے متبے امام بن حمبل کے مطببے امام مالک کے متبے امام ابوداؤظاہری کے متبے بہت سے اما ہے صرف چار ہی نہیں ہیں امام ثوری کے مطلب امام اوزائی کے متبے بہت سے لوگ اوزائی کے متبے تھے شائع شام کے اندر سوریا جس کو کہتے ہیں وہ شام کا علاقہ لبنان اردو یہ سب شام تھا اب اس وقت اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لیکن شام کے علاقے میں حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ہی کیا کہ کی تو تھی بولتی تھی انہی کا چرچا تھا انہی کے فقر کا چرچا تھا تو کانے کا مطلب یہ ہے تمام اما کا یہی سیوا رہا انہوں نے اپنے پیرو اپنے عقیدت مندوں کو تاکید کی کہ جب تک میری بات پر رسول کی بات کے موافق نہ ہو اس کو نہ لو ساتھ ساتھ اسی طرح کہتے ہیں یہ دوسری دوسرے الفاظ میں امام آزم کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کا لا عل احدین آپ سمجھے لا بانا نفی نہیں یہ عل ہلال نہیں حلال ہے لہدن کسی کے لیے ان خدا بقولنا کہ میری بات کو لے ما عالمیا من عین اقدنا ہو جب تک یہ نہ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے اس کو کہاں سے لیا ہے اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کتاب اللہ سنت رسول سے لیا ہے کسی صحابی سے لیا ہے تو اس کو لینا جائز ہے ورنہ یہ کہ ہماری با... زبان سے کوئی بات نکل گئی اور اس کو لے اڑے یہ اس کے لیے جائز نہیں یہ ہے ترجمہ اس کا لا خل الحدن خدا بے قولہ ما علم علم من عین اخدنا ہو تیسری روایت یا تیسرے الفاظ میں یہ میں نے اس وجہ سے نقل کیا کی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے جیسے کہ لوگ جب مسئلہ آتا ہے کسی پر رد کرنے کا یا کسی کو گالے دینے کا تو کہتے ہیں یہ لوگ آج کل اختلاف اٹھاتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ کی کیا نام ہے اس قسم کے مسائل نہ چھیڑیں اور جب چھیڑ ہی دیا تو پھر دیکھ لو تو ایسا کرتے ہیں حالانکہ یہی ہی سبب اصل بن رہا ہے جو اختلاف کر رہے ہیں آپس میں یا جو, جو اپنے اپنے رائے پر زبدستی اڑے ہوئے ہیں یہی سبب بنتا ہے اختلاف اور کہتے ہیں یہ لوگ اختلاف کرتے نہیں آپ کو جس طرح حق ہے کہ اپنی بات کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے ان کو بھی کہ لینے دیجیے ایک بات کہ اور ان کی بات چونکہ پیارے رسول اور اللہ کے کلام سے ملتی اس وجہ سے ان کو اور ہی اوپر ہو کر کے کہنے کا حق دیجئے اگر دین اور ایمان ہے دل میں دین اور ایمان ہے تو ان کو کالی دی نہیں سب سے پہلا حق آپ کو بولنے کا ہے کیونکہ آپ اللہ کا کلام اور پیارے رسول کا کلام اور پیرے رسول کے ساتھیوں کا کلام نقل کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں حدیث اور قرآن میں یہ ہے وہ کہیں گے غیر مقلد ہو گیا اور کیا کہیں گے وہ ہو گیا کہیں گے خارجی ہو گیا دین سے بھی سب کو نکال رہا ہے یا دین سے نکل گیا یعنی سب کچھ غلط القاب جو ہیں ان کے سر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ یعنی جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہر زمانے میں رہا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی وہ اپنا لوہا یا اپنی لاٹھی منوا لیتا ہے وہی چیز رکھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں آئیے دیکھیں ایک اسلام کا واسطہ لے کر کے اسلام کا حوالہ دے کر کے کسی سے پوچھیں کہ اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا ہے پیر رسول کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے اگر کوئی چیز صحیح ثابت ہے تو اس کو ہم غلط سرحیح طور پر نہیں سکتے ہیں تیسرے چوتھے آٹھویں دسویں کے بعد میں ہزار غلطی ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے بیٹھ کر کے یہ سوچیں ہم ہے کہ نہیں ہے اگر ہے انسان ہے اور انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ، نبی کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں نسیہ آدموں نسیہ ضروریت ان کی اولاد انہوں وہ بھول گئے ان کی امت بھی ان کی اولاد بھی بھولے گی تو جب یہ چیز رہی ہے عام رسولوں کے علاوہ انبیاء کے علاوہ امت کا کوئی فرد بھی غلطی کر سکتا ہے بھول سکتا ہے عصمت کا مقدس لیبل اس کے ساتھ نہیں لگ سکتا ہے تو پھر جب یہ امکان ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جب پیارے رسول کی بات کسی مسئلے میں پیش کر دی جائے تو اس کو بولنے کا حق دیجیے وہ اس کو کہیے کہ نہیں بھائی آپ کو پہلا حق ہے پہلا درجہ آپ کو بولنے کا حق ہے اگر آپ کے پاس آپ نہیں بولتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے چراغ کتاب اور سنت سے تو دوسرے لوگوں کو بولنے کا حق ہے معاملہ بالکل الٹا کیا جاتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بولنے کا حق ہی نہیں یہ لوگ تو غلط لوگ ہیں ان کی نہ سنو سن کر کے گمراہ ہو جاؤ گے سبحان اللہ یہ ہے دہشت گردی اس میں کوئی شک نہیں کسی کو کہتے ہیں دہشت گردی اگر ایمان اور دین دل میں ہے تو ہم ایمان اور دین کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ کس کی بات لینی اور کس کی بات پھیلانی سب سے پہلے واجب ہے بلگو انی والو آیتن پیرا رسول نے فرمایا ہے ہماری کوئی ایک بات بھی تم کو معلوم ہو جائے تو مجھ سے لوگوں تک پہنچا دو لیکن تمام ایمان نے حضرت امام محمد بن ہمبل کہتے تھے کہ میری, میری باتوں کو ہرگز نہ لکھو منع کرتے تھے لیکن لوگوں نے لکھا لکھنے کے بعد بار بار تاکید کی انہوں نے کہ کوئی بات ملے تمہیں پیرا رسول کی اور میری بات خلاف پڑے تو اس کو ہزار مرتبہ چھوڑ دینا اسی طرح امام شا رحمۃ اللہ تیسری روایت جو امام احمد کی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے حرام حرامن حرام ہے اعلی من اس شخص پر لم یارف دلیلی جو میری دلیل کو نہیں جانتی